تو وہ جو عاد تھے انہیں نظمیں میں ناہق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنا ان سے زیادہ کو ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے